بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن لفي خسر إلا الذين حق و تواصل آج کی اس اجلاس میں سرگرم سے اللہ و جوان ابو زید جن کا نام الحمدللہ للہ صرف ہمارے درمیان نہیں بلکہ دنیا میں مختلف وسائل کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ کا نام پھیلا ہوا ہے الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی آواز صرف چھوٹی مریض میں اور بائک تک محدود نہیں ہے بلکہ انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع سے اور استفادہ کر رہے ہیں الحمد الحمدللہ ہمارے نوجوان فادری گرامی شیخ ابو زید ربی اللہ کی تشہیر رکھتے ہیں الحمدللہ للہ آج کا انداز نیا ایسا ہے کہ آپ جب خطاب تھماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی تحقیق کی زبان بول رہی والا, شخص ہمارے پر والا ہماری کسی پر رہتے ہیں ہم آپ اتنے گزار ہیں میں بڑے ہی عید کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں <تصف>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 بسم الرحمن والعصر ان الانسان قسر آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل وتواصل محترم سامعین ایک انسان کی نجات کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ اپنے سلسلے میں دو چیزوں کی صلاح کرے دو اوسع دو صفات دو باتیں اپنے اندر پیدا کرے اور انہی دو باتوں کے سلسلے میں اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی فکر کرے ایک انسان کی آخرت کی نجات کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی صلاح کرے وہ اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کے تابع کرے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کے لائے ہوئے ایمان اور عقیدے کو اختیار کرے وہ اپنے عقائد کو صحابہ کی تعلیمات اور صحابہ کے فہم کے مطابق بنائے وہ ویسا ہی عقیدہ بنائے جیسا کہ اللہ اس کے رسول نے اس کو عقیدہ بنانے کے لیے کہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں وہ اپنی منمانی اور اپنی آزادی کو چھوڑ کر سماج کے بنائے ہوئے قاعدوں کو چھوڑ کر باپ دادا سے چلی ہوئی رسموں کو جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ کر اس راستے پر چلے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہ اپنے آپ کو خواہشات اور شیطان کا پابند بنانے کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنائے وہ آزادی کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پابندی کو اپنے لیے نجات کا راستہ بنائے ایک انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں ایمان اور عمل اسی نہج پر اسی طور پر ہو جس طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مطالبہ کیا ہے جیسا کہ آپ نے سکھایا ہے جیسا کہ آپ نے صحابہ کی تربیت کی ہے ایمان و عمل کے بغیر ایک فرد کی نجات کا تصور ناممکن ہے اسی طرح ایک آدمی اگر صرف اپنے ایمان اور اپنے عمل کی صلاح کر لے تو صرف اتنا بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ ایک اور چیز رہ جاتی ہے جس کا اہتمام اس کو اپنی زندگی میں کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ اسی صحیح عقیدے اور اس حق جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جس کو وہ اپنی زندگی میں علم اور ایمان کے طور پر جگہ دے چکا ہے اسی حق کی وہ دوسروں کو بھی دعوت دے اسی حق کی وہ دوسروں کو بھی تلقین کرے نصیحت کرے اسی طرح سے جس دین پر وہ خود جمع ہے اپنی عملی زندگی میں جن اعمال کو جن عبادات کو جن احکام کو اس نے اختیار کیا ہے ان احکام کی دوسروں کو بھی دعوت دے اور نہ صرف یہ کہ عمل کی دوسروں کو دعوت دے بلکہ ان اعمال پر ثابت قدمی کے ساتھ صبر کے ساتھ جمنے کی دوسروں کو تلقین کرے اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کبھی کبھار کیا ہوا عمل پسندیدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک وہ عمل پسند ہے جو ہمیشگی اور دوام کے ساتھ کیا جائے تو کل ملا کر تین چیزیں ہیں جو ایک انسان کی نجات اور فلاح کے لیے ضروری ہے اور ان کے بغیر ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے وہ تین چیزیں ہیں ایک آدمی اپنے ایمان و عقیدے کی صلاح کرے دو اپنی عملی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں اور اس پر جمع رہے اور تین جس حق کو وہ خود مانتا ہے اس کی دوسروں کو دعوت دے اور جس دین پر وہ خود عمل کر رہا ہے اس پر عمل کی دوسروں کو بھی تلقین کرے تو یہ تین چیزیں ہیں جن کے بغیر ایک انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کی رحمت اور آخرت میں مغفرت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ہی مختصر الفاظ میں ایک چھوٹی سی صورت میں جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم زمانے کی ان الانسان الفی قسم یقینا ال انسان خسارے میں گھاٹے میں اِلَّا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وہ عامل صلاحات اور نیک اعمال کرتے رہے وہ بالحق اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے وہ بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر اور استقامت کی وصیت کرتے رہے اپنی عملی زندگی کو صحیح کرنا دوسروں کو عمل کی تلقین کرنا اور خصوصاً اپنے ایمان کی صلاح کرنا اور صحیح عقیدے کی دوسروں کو تعلیم دینا یہ انسان کی نجات کے لیے لازمی شرط ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان خسارے میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اس خسارے سے بچنا ہے تو ایک انسان کو کیا کرنا پڑے گا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو بہت سارے لوگ سماج کے ڈر کی وجہ سے دنیا کے نقصان کی وجہ سے رشتے داروں کے ٹوٹ جانے چھوٹ جانے کی وجہ سے مقام اور منصب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے جو اکثر دنیاوی سبب ہوتا ہے جس سے انسان کی عزت اس کا مقام اس کا مال و دولت اس کی تجارت اس کی رشتے داریاں جڑی ہوتی ہیں اکثر اوقات ان اسباب کی وجہ سے ایک انسان حق بات کہنے کو چھوڑ دیتا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے کہ ایک انسان نا سمجھی میں دنیا کے فائدے کی خاطر دنیا کی چیزوں کی خاطر آخرت کا نقصان مول لے ایک وقتی نفعے کے لیے ایک وقتی نقصان سے بچنے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا نفع کھو دے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے نقصان مول لے یہ سب سے بڑی نا سمجھی ہے اسی لیے انسان کے مطلق خسارے والا نے ذکر کیا یا یہ نہیں بتایا کہ کس چیز میں خسارا ہے بلکہ ان الانسان لفی سکتا انسان یقیناً گھاٹے میں ہے ہر چیز کے اعتبار سے انسان گھاٹے میں ہے تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ ذمہ داری ہر ہر انسان کے اعتبار سے ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا انسان خسار میں تو ہر انسان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں اگر ایک انسان ذمہ داری کو چھوڑ دیتا ہے اور دھیرے دھیرے سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنے سے رک جاتے ہیں ایک دوسرے کی غلطیوں پر تنبیح کرنے سے رک جاتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارا سماج بگڑتے بگڑتے اتنا بگاڑ عام ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کے بعد جب اللہ سے حفاظت کے لیے یا مدد کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول نہیں کرے گا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت سارے ہمارے بھائی عام طور سے اہل حدیث علماء کے سلسلے میں یہ اعتراض کرتے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیوں بار بار کسی نہ کسی چیز پر معاشرے میں اعتراض کرتے رہتے ہیں کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کیوں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے مقصود کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو ذلیل کیا جائے مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو چھوٹا بتایا جائے مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ایک امانت ہے اور خصوصا علماء پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس امانت کو ادا کریں اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک مجرم ثابت ہوتے ہیں ایک انسان خصوصا اللہ تعالیٰ اگر اس کو علم سے نوازے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے اور ایک بڑے مشکل مقام پر وہ ہوتا ہے ایک طرف سماج ہوتا ہے اور سماج میں پائے جانے والی غلطیاں ہوتی ہیں دوسری طرف اللہ تعالی کا وعدہ اور اس کی وعید ہوتی ہے دوسری طرف آخرت ہوتی ہے جہنم ہوتی ہے اب ایک انسان اگر حق بات کرتا ہے اور سماج میں پائے جانے والی کسی غلطی کو بتاتا ہے لوگ چونکہ زیادہ گہرائی سے اس کی نیت کو نہیں جان پاتے ہیں اکثر وہ اس کی غلطی بتانے کی وجہ سے اس کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کچھ کہہ رہا ہے لوگ یہ نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ اس کا جذبہ کیا ہے لوگ یہ نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ کی کس ڈر کی بنیاد پر اللہ سے ڈر کر آخرت سے ڈر کے آخرت کی پکڑ سے ڈر کے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے اکثر لوگ اس نیت کو دیکھ نہیں پاتے ہیں اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ان علماء کے ان افراد کے ان دائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں جو اپنی سماج کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ہیں. سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرنے والے ہر فرد کا شکر ادا کرے اس لیے کہ اگر آپ سوچیں ہمارے گھر میں اگر کوئی صفائی نہیں کرے گا گھر کا کیا حال ہوگا ہمارے معاشرے میں اگر خرامیوں کی کوئی اصلاح نہیں کرے گا صفائی نہیں کرے گا پورا معاشرہ بگڑ جائے گا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس پر ایک انسان کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہماری صلاح کر رہا ہے اس سے ناراض ہونے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک آدمی مثلاً آپ کے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے داغ لگا ہوا ہے آپ کے کپڑوں پر داغ لگا ہوا ہے اب اگر ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ آپ کے چہرے پر داغ ہے آپ کے کپڑوں پر دھبا لگا ہوا ہے تو بجائے اس سے ناراض ہونے کے ہم اس کا شکریہ احسان ہوتا ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ اصلاح کرنے والا ایسا انداز اختیار کرے کہ لوگوں کو بدگمان ہونے کا موقع نہ ملے لوگوں کی جذبات نہ بھڑکے بلکہ ایسے انداز اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے کے بات سمجھ میں آئے اور انسان کے دل میں کوئی دراڑ پیدا نہ ہو تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو سمجھے بغیر ایک انسان واقعی اللہ کے نزدیک مقام نہیں پا سکتا ہے خصوصاً علمی اعتبار سے اگر اللہ تعالی نے کسی کو دین کی سمجھ دی ہے تو اس پر بہت بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک صحیح طور سے بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچائے اس ذمہ داری کے اعتبار سے قرآن و سنت میں کیا باتیں ہیں آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں بہت ساری باتیں اس میں آپ کو ملیں گے. میں بطور مثال کچھ باتیں قرآن کریم سے اور احادی سے ذکر کرتا ہوں تاکہ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہیں منکر کی ذمہ داری کے اعتبار سے اہمیت اور فضیلت ہمارے سامنے آئے اللہ تعالی نے مسلمانوں سے کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا وزک <المؤمنين> ایک ایک کر کے آپ دیکھتے چلے جائیں بہت ساری باتیں قرآن سنت میں آپ کو ملیں گی اللہ تعالیٰ فرماتے <المؤمنين> آپ یاد دہانی کیجیے <المؤمنين> اس لیے کہ یاد دہانی کرنا لوگوں کو نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے مسلم معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دین کے سلسلے میں تمبی اور نصیحت کرے اس لیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے سلسلے میں غفلت میں پڑ جائیں گے اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو خباصت اور برائی اور گناہ اور بگاڑ غالب آ جائے گا لیکن اگر ایک مسلمان دوسرے کو نصیحت کرتا ہے تو اس سے بعض اوقات ایک انسان جو غفلت میں پڑا ہے جاگ جاتا ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور نصیحت اور تنبیہ کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے اور سماج میں بگاڑ کی بجائے خیران ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیات میں سے ایک عمل ذکر کیا جو اس امت کو خیر الم قرار دیتا ہے یہ امت تمام امتوں میں بہترین اگر ہے تو اس کے اسبار میں سے بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس امت کے افراد میں ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرنا اور برائی سے منع کرنا عام طور سے پایا جاتا ہے یہ امت غافل امت نہیں ہے ایک دوسرے کے سلسلے میں غفلت میں نہیں پڑی رہتی ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے چنے گئے للناس ان کو چنا گیا ہے. لوگوں سے قابل اعتبار قرار دیا گیا ہے. اخرجت تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیوں بہترین ہے اللہ تعالی نے اس کے اسباب میں سے بہت اہم سبب ذکر کیا اور فرمایا تخمرون بل عن المنکر تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو بھلائی وہ بھلائی ہے جس کو کتاب و سنت بھلائی قرار دے برائی وہ برائی ہے جس کو کتاب و سنت برا دے ہماری عقل ہمارا سماج ہمارے جذبات باپ دادا اور اتنی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر بھلائی اور برائی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کا دین کامل ہو چکا ہے اور قرآن و سنت ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو محتاج نہیں چھوڑا ہے کہ ہم اور برائے سلسلے میں ریگستان اور جنگلوں میں ڈھونڈتے پھرے کہ کس کو کہتے ہیں اور برائی کس کو کہتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز جنت تک لے جانے والی تھی بتلا دی اور جو بھی چیز جہنم کی طرف انسان کو ہانکنے والی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ترین الفاظ میں ہم کو بتا دیا اب ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے ہم وہ علم حاصل کریں جو قرآن اور سنت کا علم ہے پھر اس علم کے تحت اس علم کی روشنی میں جو بھلائی دکھائی دیتی ہے اس کو دوسروں کے سامنے پیش کریں اور جو برائی اس علم کے تحت سامنے آتی ہے جس چیز کو اس علم کے تحت برا قرار دیا گیا ہے ہم دوسروں کو ان چیزوں سے منع کرنے اور روکنے کی کوشش کریں اور کہا گیا ہو تو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ اسی معنی میں ہے کہ تم لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے ہو اور تم مخلوق سے ڈرنے کی بجائے مخلوق سے خوف کھا کر رکنے کی بجائے اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہو کیونکہ امر بالمعروف اور نہ من کر یہ ذمہ داری بہت ہی سنگین اور سخت ذمہ داری ہے یہ بہت ہی سنجیدہ عمل ہے اور اس میں اکثر سماج مخالف ہو جاتا ہے اور انسان کی جان اور عزت کے لیے بہت ہی خطرہ ایک ایک ایک لوگوں کے پنے کی کی پلٹ آپ, آپ کو دکھائی دے گا کہ جتنے بھی مسلم پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش کی سماج نے ان کی خدمات کے جواب میں پتھر اور تانے اور ان کے اوپر الزامات ہی ڈالے ہیں اللہ تعالی نے قربان کریم میں فرمایا یا حسرت مایا جی ہ رسول ان اللہ کا نبی بندوں کا حال قابل حسرت ہے کہ جو بھی رسول ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے جو بھی رسول کھڑے ہو کر لوگوں کی اصلاح کے لیے بولتے تھے لوگ یا تو ان پر تانے کستے تھے یا ان کو پتھر مارتے تھے یا تو پھر ان کے ساتھ بسلوکی کر کے ان کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن واقعی اللہ جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے اسی لیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرے اور برائی سے منع کرے ایک اور بات ذکر کی کہ یہ امت اللہ پر توقع کرتی ہے اس کا ایمان اسباب پر نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے وہ مدد کرنے کے اعتبار سے حفاظت کے اعتبار سے صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ تین باتیں اس امت کے خصائص میں, سے اور شرف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے منکر کے معنی ہے برائی سے منع کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت کے سلسلے میں امت کی جہاں تعریف کی ہے وہی اس بات کے لیے مزید تاکید پیدا کر دی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی نے اس بات کی تاکید بھی کی ہے کہ اس امت میں اس کام کے لیے ایک جماعت مستقل طے ہونا چاہیے فردن فردن ہر ایک کی ذمہ داری بقدر حاجت و بقدر استطاعت تو ہے ہی اور موقع کے اعتبار سے ہر انسان کو ذمہ داری ادا کرنا ہے ہر مسلمان کو ذمہ داری ادا کرنا ہے لیکن مزید یہ کہ اس ذمہ داری کے لیے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایک جماعت ایک گروہ وقف ہونا چاہیے جو اسی کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے گیا اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آل امران میں سور عالم رول تک من کم امت تم میں سے ایک جماعت کچھ افراد ایسے ہونا چاہیے وَلتَكُم مِّنكُم تم میں کچھ لوگ ایک گروہ ایک جماعت کچھ افراد مستقل اس کام پر معمور ہونے چاہیے اس کام کے لیے متعین ہونے چاہیے جو کیا کریں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں اور, اور اور لوگوں کو بھلائی کی تاکید کریں اچھے کاموں کی تاکید کریں اور برائیوں سے منع کریں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ اولا ایک اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں آپ صورت الحاصر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ آسارے میں ہیں سارے لوگ آسارے میں سوائے ان کے جو اس کام کو کرے اسی طرح سے یہاں پر اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہیں منکر کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے دور میں خصوصی طور پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ واقعی جو اللہ کا دین ہے یہ ایک دور آئے گا کہ اجنبی ہو جائے گا اس لیے کہ نبوی دور سے جب لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو نبی کی صحبت کے فقدان کی وجہ سے اور نبی کی تربیت کی کمی کی وجہ سے نبی کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے اور دھیرے دھیرے اسلام کے دین کے نبوی تعلیمات کے نقوش کے دھندلے ہونے کی وجہ سے واقعی دین واقعی دین لوگوں کی نگاہوں سے اوجن ہو جاتا ہے اور سماج میں بہت ساری رسمیات اللہ کی شریعت اور اس کے دین کا مقام لے لیتی ہے جب دھیرے دھیرے انبیاء کا دور پیچھے رہ جاتا ہے اور تاریخ آگے بڑھتی ہے اور ایک کے بعد دوسرا زمانہ آتا چلا جاتا ہے دور نبوی سے لوگ دور ہوتے جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے نبیوں کی تعلیمات سے لوگ ہٹتے چلے جاتے ہیں اور سماج میں رسم و رواج عام ہو جاتے ہیں خرافات عام ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سلسلے میں بھی یہی بات بیان کی ہے آپ نے فرمایا الاسلام غریبا غریبا کما غریب امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام جب شروع ہوا اجنبی تھا بد الاسلام غریبا غریب کے معنی عربی زبان میں اجنبی کے ہوتے جس کو لوگ نہیں ہیں جس کو لوگ نہیں پہچانتے جس کو لوگ نہیں پہچانتے جو لوگوں کے بیچ اجنبی ہو جاتا ہے بدرسلام غریب ہے اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا لوگ اس کو پہچان نہیں پاتے تھے لوگوں کو یہ ایک نئی چیز ایک نامانوس آواز سنائی دیتی تھی ایک ایسی تعلیمات اس کو محسوس ہوتی تھی کہ جو سماج کے بالکل خلاف ہے اور سماج سے بالکل ہٹ کر ہے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اسلام کی اور توحید کی اللہ کی اطاد کی دعوت دینے کی وجہ سے اپنے معاشرے میں اجنبی ہو چکے تھے بد الاسلام و اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا وہ بد و غریب ایک دور آئے گا کہ عنقریب اسلام پھر اسی طرح سے اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدائی دور میں تھا فتح بالغربا تو خوشخبری ہے اجنبیوں تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے کہ جو اس دور میں اس واقعی اللہ کے دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنے معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے لوگوں کو لگے گا یہ کیا نیا نیا نکالتے ہیں اس کو تو ہم پہچانتے نہیں ہیں اس لیے کہ لمبے زمانے سے سماج جس دھارے پر چل رہا ہے اور سماج میں جو رسمیات غالب ہیں اس وجہ سے جب واقعی لوگ حق بات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے سماج میں اجنبی بن جائیں گے لوگ سلام کلاموں سے چھوڑ دیں گے لوگ تعلقات ان سے توڑ لیں گے دوست بھی منہ پھیر لیں گے وہ اپنے خود معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے بگڑے ہوئے سماج میں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے واقعی اصل اسلام کو پیش کریں گے اللہ کے دین کو پیش کریں گے وہ خود اپنے سماج میں اجنبی ہو جائے گے لیکن غم کرنے کی چیز نہیں ہے پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دی آپ نے فرمایا بہتر تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے یہ کون لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے دور میں بتلایا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اسلام پر عمل کرنے والے اپنے بگڑے ہوئے سماج میں خود اجنبی ہو جائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ایک روایت میں خود مس احمد میں امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے آپ کے یوں کہنے پر کہ فطوبہ علبا خبری ہے اجنبیوں کے لیے غرباء کون ہوں گے یہ اجنبی کون ہوں گے آپ نے جواب میں جو بات فرمائی اس کا تعلق اسی ذمہ داری سے ہے آپ نے فرمایا اناس صالحون فی اناس یاسم اخباروں میں میں کہ یہ بہت تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے جو بہت سے برے لوگوں کے بیچ میں ہوں گے اناسن سالحول یہ تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے جو فی انقیر جو بہت زیادہ ایک بڑی میجورٹی کے بیچ میں بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں جو کہ برے دین پر یا برائیوں پر ہوں گے برے راستے پر ہوں گے جو کردار کے اعتبار سے اور صاحب کے اعتبار سے غلط راستے پر ہوں گے بگڑے ہوئے ہوں گے ان اکثر اور جو لوگ ان کی نہیں مانیں گے جو ان دعوت دینے والوں کی اصلاح کرنے والوں کی نہیں مانیں گے وہ ماننے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے ان کی ماننے والے تھوڑے ہوں گے نہیں ماننے والے زیادہ ہوں گے تو ایک وقت آئے گا کہ دین اجنبی ہو جائے گا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس فضیلت کی روشنی میں سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو بعد کے دور میں اسی اسلام پر انہی اصولوں پر اسی دین پر قائم ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اس دین کی دوسروں کو دعوت بھی دیں گے دوسروں کو اس دین کی بنیاد پر تعلیم دے گے لیکن سماج اتنا بگڑ چکا ہوگا اور اصول اس قدر بدل چکے ہوں گے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی واقعی بات اصل دین اسلام کو ان کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ ان کی نہیں مانیں گے اکثریت ان کی باتوں کا انکار کرے گی بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو ان کی بات کو مانیں گے تو یہاں بھی آپ نے بتلایا کہ ایسے دور میں امر بالمعروف اور نہیں انکر کرنے والے اللہ کے نزدیک خوشخبری کے حقدار ہوں گے بلکہ ایک حدیث میں جس کو خود امام احمد ہی نے روایت کیا ہے صلی اللہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اس امت کے پہلوں کی طرح عجر ملے گا کچھ لوگ اس امت میں ایسے ہوں گے کہ جن کو اس امت کے پہلے طبقات کی طرح عجر ملے گا عُجُورَ متلاجوری اب کہ اس امت کے پہلے طبقے کی طرح ان کو اجر ملے گا وہ کیا عمل ہوگا جس کی بنیاد پر اتنا بڑا عجر ان کو ملے گا آپ نے فرمایا یہ منکرات سے لوگوں کو منع کریں گے یہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے پہلوں کی طرح عزر ملنا پہلوں کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ تھوڑا سا عمل کریں گے لیکن ان کو بہت زیادہ اجر ملے گا صحابہ نے دین کی خاطر جو قربانیاں دیں یہ کسی مسلمان پر چھپی بھی نہیں ہے اس سے مخفی نہیں ہے اور صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے ابتدائی مرحلے میں اسلام کی ایسی نصرت کی جب کہ اسلام اجنبی تھا اس کے ماننے والے کوئی نہیں تھے اس کے لیے قربانی دینے والا نبی کی حفاظت کرنے والا دین کی اشاعت کے لیے تکلیف اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اس وقت میں صحابہ نے دین کے لیے جو قربانیا دین اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اور حدیثوں میں بھی کئی جگہوں پر یہ وعدہ ہی میں آئے گا کہ دین اجنبی ہو جائے گا اس دین کے حاملین کے لیے اور اس دین کے مبلغین کے لیے بہت بڑا خطرہ اور مصیبتوں کا پہاڑ سامنے ہوگا ہے ایسے دور میں جو حق بات کہیں چاہے سماج ان کا دشمن بن جائے چاہے ان کی تجارت پر ان کی رشتے داری پر ان کی جان پر آنچ آئے لیکن پھر بھی وہ اس فریضے کو اور منصب کو نہ چھوڑے تو ایسے لوگوں کے لیے پچھلوں کی طرح یعنی پہلے طبقے کی طرح اجر ملے گا کہ ان کا یہ تھوڑا کرنا بھی ان کے لیے بہت بڑے اجر کا حقدار ان کو بنائے گا تو یہ ذمہ داری ہمیشہ سے مسلمانوں پر تھی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی خصوصاً ایسے دور میں جبکہ اسلام کے نام پر لوگوں میں بہت ساری چیزیں رائج ہیں اور بہت سارے مسلمان لاعلمی کی وجہ سے دین پر عمل کرنے کی نیت سے ایسی چیزوں کو دین سمجھ کے عمل کر رہے ہیں جن کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں ہے جس کی بنیاد ان تعلیمات پر نہیں ہے جو اس دین کو لوگوں میں پیش کرنے والے کی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دور میں بہت بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہیں جن کے پاس واقعی دین کا علم ہے کہ یہ اس امت کی اصلاح کے لیے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اٹھیں اور اللہ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کریں اگر ایسی ذمہ داری پوری نہ کرے ایک آدمی لوگوں کو خیر کی بات نہ بتائے اور سماج میں پھیلنے والی برائیوں سے ان کو نہ روکے تو اس کا تعلق خاص طور سے انسان کے ایمان سے براہ راست ہے ایک آدمی اگر سماج میں برائیاں دیکھے اور لوگوں کو اس سے منع نہ کرے اور خاموش رہے اور وہ بولنے کی روکنے کی استطاعت رکھتا تھا تو اس کا نقصان براہ راست اس انسان کے ایمان کو ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا فرمایا جو کسی برائی کو ہوتا دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے فلطح فلس اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس کو روکے اپنے دل سے اس کی مخالفت کرے اور آپ نے فرمایا اب آک المان اور یہ کمزور ترین ایمان ہے یہ کمزور ترین ایمان ہے ایک آدمی اگر استطاعت کے باوجود قدرت کے باوجود لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا ہے تو ایسا ایمان ایسا انسان اپنے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اسی طرح سے اگر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو ایک آدمی چھپا لے اور لوگوں تک اس حق بات کو نہ پہنچائے اور اس کے نہ پہنچانے کی وجہ سے لوگوں کے دین کا نقصان ہوتا ہو لوگ شرک میں مبتلا ہوں یہ توحید کو جانتا اور خاموش رہے لوگ بداعت پر عمل کر کے یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم جنتی عمل کر رہے ہیں اور یہ خاموش دیکھتا کھڑا رہے اور لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکے سنت کا علم رکھنے کے باوجود لوگوں کے سامنے سنت کی وضاحت نہ کرے ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش نہ کرے اور خاموش دیکھتا رہے اور ایک انسان اس دین کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور لوگوں کی دینداری کو اس سے نقصان پہنچتا ہو لوگ گمراہی میں پڑے اور یہ چھپ رہے ایسے انسان کے لیے بہت سخت معاملہ ہے ایسا انسان حق چھپانے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک لانت کا حقدار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لُن الدین کفر اسرائیل علیٰ علیہ داود و عیسب نے مریم بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور عیسا ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان دونوں نبیوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کی اور اللہ تعالی نے سبب بتایا <يعتدون> یہ اس وجہ سے کہ وہ آساؤ نافرمانی کرتے تھے اور يعتدون اور حدیں پار کرتے تھے نافرمانی کرتے تھے جن باتوں کا حکم دیا دیا گیا تھا تو ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے اور جن باتوں سے منع کیا جاتا تھا ان باتوں میں مبتلا ہوتے تھے کرنے کے کام نہیں کرتے تھے اور نہیں کرنے کے کام کرتے تھے نیکی نہیں کرتے تھے اور برائیاں برائیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان کی اور فرمایا کانا وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے جو لوگ کرتے تھے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے اس معاشرے میں جو لوگوں میں برائیاں پائی جاتی تھیں وہ ان برائیوں سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبی سما کان کیسا برا کام ہے جو یہ کرتے تھے کہ ایک انسان کا برائیاں کرنا اور اس معاشرے کے جاننے والوں کا برائیوں سے لوگوں کو نہ روکنا یہ اس معاشرے کو لعنت کا حقدار بناتا ہے اور نبیوں نے اور رسولوں نے اس معاشرے پر لعنت کی ان افراد پر لعنت کی جو ان برائیوں کے مرتکب تھے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آج ایک آدمی یہ نہ سوچے کہ اہل حبیز اگر کوئی غلطی دکھائی دیتی ہے فوراً جمعہ کے خطبے میں اس پر بولتے ہیں اگر کوئی برائی معاشرے میں پائے جاتی ہیں ایک موضوع پر دس دس کتابیں لکھ دیتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں کیا ان کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہے کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں کیا ان کی تجارتیں ان کی معاش نہیں ہیں کیا ان کو ڈر نہیں لگتا ہے لوگوں سے کیا ان کو پریشانیاں نہیں آتی ہیں کیا ان کی دنیا نہیں ہے ان کے بھی مسائل ہیں ان کی تجارتیں ہیں ان کے بھی بیوی بچے ہیں ان کے بھی سارے معاملات ہیں وہ بھی عام انسان ہوتے ہیں لیکن ایک انسان کے دل میں جب آخرت کا خوف سما جاتا ہے ایک انسان کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت کو پہنچانے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر سماج کا خوف اور سماج کی طرف سے آنے والی تکلیفیں اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہیں ایک بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے ایک عالم کے لیے کہ وہ لوگوں سے ڈر کے حق کو روک نہیں سکتا ہے چھپا نہیں سکتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں سے بیان کرے یہی وجہ ہے کہ اہل علم عام طور سے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھتے ہیں خطابات کرتے ہیں مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ علم عام ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے تاکہ علم دھندلا ہو کر اسلام کچھ کا کچھ نہ ہو جائے اصل اور واقعی دین جو اللہ کا ہے وہ لوگوں میں عام ہو جائے اسی طرح سے اگر مسلمان اس ذمہ داری کو چھوڑ دیتے ہیں امر بالمعروف پر نہیں مڑ کر نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک بہت بڑی مصیبت امت پر آ سکتی ہے ایسے افراد سماج کے قیمتی افراد ہیں جو سماج میں پائی جانے والی برائیوں پر تنقید کریں اگر یہ چھوڑ دیں پورا سماج اللہ کی طرف سے عذاب کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا آپ نے فرمایا والذی نفسی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لتا مربی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھلائی کی تاکید لوگوں کو کرو بھلائی کا حکم لوگوں کو دو وہ لطن ہُن کر اور تم پر لازم ہے کہ تم برائیوں سے دوسروں کو منع کرو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرو اور برائیوں سے منع کرو اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا آپ نے فرمایا او لو شکن اللہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو عنقریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجتے ہیں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے فلا پھر تم کتنا ہی اللہ کو پکارو کتنا ہی اللہ سے دعا کرو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی امت میں دعاؤں کا قبول نہ ہونا اس کے اسباب میں سے علماء نے یہ سبب بھی گنایا ہے کہ امت میں برائیہ ہو رہی ہوں اور ان سے لوگوں کو روکنے والا کوئی نہ ہو تو مجموعی طور پر امت پر اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے تو وہ لوگ جو امت میں غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں حق اور باطل کو واضح کرتے ہیں خطا اور غلطیوں کی اصلاح کے لیے صاف گوئی سے کام لیتے ہیں لوگوں کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ہیں ایسے افراد امت کے لیے معاشرے کے لیے اللہ کی عذاب سے رکنے اور بچنے کا ذریعہ ہے ایسے افراد امت کے لیے خیر ہیں نہ صرف آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی اس لیے کہ اللہ کا عذاب اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک کہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غالب یہ ہوتا ہے کہ لوگ برائیوں سے ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں تو یہ امام فلم اور احمد نے حدیث نقل کی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امر بیماروں کو ان کا ترک کر دیا جائے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور پھر دوسری مصیبت یہ ہے کہ عذاب کے بعد جب اللہ سے دعا کریں گے اللہ دعا بے قبول نہیں کرے گا آجمت پر کتنی مصیبتیں آ رہی ہے آپ سب جانتے ہیں ان میں بہت سارے اسباب ہیں کوئی ایک سبب نہیں ہے لیکن ان اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ برائیوں کے بارے میں جاننے کے باوجود خاموش ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا وہ انسان کبھی بھی لوگوں میں استقبال کا حقدار نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے لوگوں کو بتائے کہ ان کی کیا غلطی ہے ایسا آدمی کبھی بھی لوگوں کے بیچ عام طور سے عزت نہیں پاتا ہے اکثر لوگ برائیوں سے منع کرنے کی بجائے بھلائیوں کی تلطین کر لیتے ہیں لیکن واقعی خطاؤں کی نشاندہی کرنا یہ بہت ہی دل گردے کا کام ہے ایسے افراد سماج میں ہونے چاہیے اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے فساد بھی بڑھے گا بگاڑ بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پریشانی آئے گی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے خاص طور سے تمبی اور تلقین کی کہ آپ اس امانت کو لوگوں کے سامنے ادا کر دیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوئی ہے اللہ تعالی نے خاص طور سے تنبیح کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا یار رسول بلغما ضلع ربک اے رسول بلغما ضلع ربک آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو نازل ہوا ہے جو علم جو دین جو نازل ہوا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں آپ لوگوں کے سامنے اس کی تبلیغ کر دیں وہ علم تفایل بلغ تاری اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے پیغام رسانی کا حق ادا نہیں کیا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا وہ علم تف عال پما بلغ تاری اور اللہ نے فرمایا وہ اللہ واللہ من الناس اللہ تعالی کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے بچائے گا انسان کے لیے اکثر اوقات برائیوں سے منع کرنے میں خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کریں گے یہی خوف ہوتا ہے جو ایک انسان کو سچ بات کہنے سے حق بات کہنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی بھی نفی کی اور اپنی طرف سے حفاظت کے انتظام کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ, پہنچا دیں. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ کہ اگر کو کو لگتا ہے نقصان ہو سکتا ہے آپ کو خوف ہو سکتا ہے تو آپ یاد رکھیے آسموں کا بل انداز اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا تو یہ ایک عجیب وعدہ ہے جو اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور تب ہر اس انسان کے لیے ہے جو اس میراث نبوی کو لوگوں کے سامنے پیش کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علمی میراث کا وارث ہے اور اسی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے یہ وعدہ ذمن اس کے لیے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا انسر کو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے اللہ کی مدد سے مراد یہاں پر اللہ کے دین کی مدد ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بھی لانت کی ہے اور سارے لوگوں کی لائن ذکر کی ہے جو اللہ کے نازل کیے ہوئے علم کو چھپاتے ہیں اور لوگوں سے مففی رکھتے ہیں اپنی دنیا اندراض کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلیلیں اور وہ ہدایت جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے اور واضح کر دی ہے کتاب اس کے بعد بھی اس کو چھپاتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی الله ان پر اللہ تعالیٰ لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے سبھی ان پر لانت کرتے ہیں سب لانت کرنے والوں کی لانت ان لوگوں پر ہے جو اللہ کے نازل دین اور اللہ کی واضح کی دلیلوں کو چھپا جاتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے اور اللہ نے فرمایا تین باتیں یہاں پر بیان کی گئی کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں جو کتاب و سنت کی واضح باتوں کو چھپاتے ہیں سماج کو بگاڑ پر دیکھنے کے باوجود اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سبھی لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں اس لانت سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہے اس لانت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اللہ تعالی نے تین باتیں یہاں پر ذکر کی ہے لدین تارو الین تارو اس لکھو وہ سوائے ان لوگوں کے جو اپنے اس گناہ سے توبہ کرے اس گناہ سے اللہ سے توبہ کرے دو اور اپنے حال کی اصلاح کرے مستقبل کے اعتبار سے آئندہ کے اعتبار سے اپنے اس بگاڑ کی اصلاح کرے وہ بیہ اور جو چھپا رکھا تھا جو علم جو حق اب تک چھپاتے آئے جس کی وجہ سے لالت کے حقدار بنے تھے اس کو لوگوں میں بیان کرتا إلا تابوا پلٹتا ہوں فتوب علیہ الرحیم اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لانت کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے دین کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کی عمراہی کے باوجود ان کو تمبی نہیں کرتے ہیں اور حق بات ان سے چھپا کے رکھتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خبردار خبردار کسی بھی آدمی کو لوگوں کی حیبت اس بات سے روکے نہیں کسی بھی انسان کو لوگوں کا ڈر لوگوں کی حیبت اس بات سے روک نہ دے کہ وہ جانتے بوجھتے وہ جانتے بوجھتے بوجھتے حق حق بات بات کو چھپا جائے جائے وہ کے کہنے سے روک جائے. یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہی حکم ہے اور اسی طرح کی آیات اور احادیث ہیں جن کی بنیاد پر اہل حدیث ہر دور میں حق بات کہتے آئے چاہے اس کی بنیاد پر انہیں بے زمین ہونا پڑے چاہے اس کی بنیاد پر انہیں بے مقام ہونا پڑے چاہے اس کی بنیاد پر ان کو سماج میں نقصان اور خطرہ کیوں نہ لاحق ہو جائے یہی وہ ذمہ داری ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے اور یہی وہ ذمہ داری ہے جس کے ادا کرنے کے سلسلے میں انبیاء ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے اور انبیاء کے وارثین علماء اور محدثین فکہ اور اما ہر دور میں اسی ذمہ داری کے تحت لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے حق بات کو بیان کیا کرتے تھے تو یہاں پر آپ نے فرمائیے امام احمد نے اور اسی طرح سے سخت اور سوچنے کی بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ اگر ایک آدمی لوگوں کی اصلاح کی خاطر امر بال معروف اور کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے فرماتے ہیں من الامر بالمعروف عن المنکر جو آدمی اگر مخلوق کے کی وجہ سے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اگر وہ حق بات کہنا چھوڑ دیتا ہے اس سے فرما برداری کا ڈر نکل جاتا ہے اس پر سے فرما برداری کی حیبت نکل جاتی ہے یعنی کوئی حکم دیتا ہے وہ بھی ہلکا سمجھنے لگتے ہیں اگر یہ اللہ کے حکم اللہ کے دین کے سلسلے میں لوگوں کو تمبی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وقار گر جاتا ہے اس کی حیبت کم ہو جاتی ہے پھر خود یہ بھی جب دوسروں کو کوئی حکم دیتا ہے دنیا کے معاملات میں ذاتی معاملات میں اس کی بات کا کوئی ویلیو نہیں رہتا ہے اس کا ڈر لوگوں سے نکل جاتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور آج عالمی سطح پر آپ دیکھیں مسلمانوں کی کیا لوگوں میں ہے ہے ایک مسلمان گھر میں اپنے گھر میں اجنبی ہو جاتا ہے بیٹی کا کیا حال ہے بیٹوں کا کیا حال ہے آج عام طور سے گویا کہ ہمارا معاشرہ متفق ہو چکا ہے کہ لوگوں کو جدید دور کی آزادیوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جائے اور اپنے تعلقات کو درست رکھنے کے لیے ایک آدمی کسی کو کچھ نہ کہے سب ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانے والے بنے اور ایک دوسرے کی تعریف کر کے مقام حاصل کرنے والے بنے عام طور سے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ کوئی کسی پر جو ہے اصلاح کے لیے کوئی خلیمات نہیں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر کوئی کھڑا ہو کے کہے ایسے آدمی پر مصیبتوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی اس ذمہ داری کو چھوڑ دیتا ہے اس کی ہیبت لوگوں سے ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے ماتحتوں سے اس کی حیبت ختم ہو جاتی ہے دوسروں کو چھوڑیے اس کو ابن دنیا نے اپنی کتاب القبات میں ذکر کیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ایک اور ذمہ داری ہے اور کچھ باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جو افراد اور جو لوگ اس ذمے داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھیں ان کے لیے بھی کچھ آداب اور ان کے لیے بھی کچھ اصول ہیں بعض اوقات ایک حق بات اگر غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے اگر صحیح طریقے سے بتانے کے بجائے اگر ایک صحیح بات ایک آدمی غلط طریقے سے بتائے اس کا نتیجہ اور اس کا اثر غلط ہوتا ہے اس لیے دائوں کے لیے مبلغین کے لیے امر بیماروں کو نہیں منکر کرنے والوں کے لیے بھی کچھ اصول آداب ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں مثلا ایک آدمی غیر حکیمانہ طریقے سے اگر اپنے سماج کی اصلاح کرے گا بہت ممکن ہے وہ اصلاح کے بجائے سماج کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں بہت سوج بوجھ کے ساتھ اور وقت کو دیکھتے ہوئے اور موقع دیکھتے ہوئے ایک آدمی کو تدرج کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹپ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے علم اور دلیل کی بنیاد پر معاشرے میں حق بات کو پیش کرنا کسی کے خلاف غصہ دکھانا اس کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ ایک انسان جب تک کہ دلیل کی روشنی میں اس کے سامنے بات پیش نہ کی جائے خود اس کو وہ چیز غلط محسوس نہ ہو وہ اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں بدل سکتا ہے جب تک کہ خود وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے اور آدمی اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کب کرتا ہے جب واقعی سمجھ میں اس کی بات آ جاتی ہے تو دائیوں کا کام یہ ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ کام کریں خصوصا ان علماء کی ماتحتی میں کام کریں جو دور تک کی سوچ کر فیصلے کرتے ہیں جو گہرے طور پر سماج کا مطالعہ کر چکے ہیں جو جانتے ہیں کہ کیا قدم اٹھانے سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس لیے بصیرت کے ساتھ اگر دعوت نہ دی جائے تو یہ چیز خود خلاف سنت ہے اللہ تعالی نے فرغ کریم میں فرمایا اے نبی آپ کہیے کہ یہ, ہی سبیلی یہ میرا راستہ ہے ادعو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف کی طرف اس کے حکام کی طرف دعوت دیتا ہوں ادرو اد اللہ اللہ بصیرت اور بصیرت کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں میں بصیرت پر قائم ہوتے ہوئے دلائل اور برحان پر قائم ہوتے ہوئے اور اسی طرح سے یقین پر قائم ہوتے ہوئے اطمینان کے ساتھ دور اندیشی کے ساتھ حکمت کے ساتھ دعوت دیتا علی لیکن صرف میں نہیں بلکہ فرمایا آنا میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں تو ایک آدمی واقعی سنت کے ساتھ دعوت دینے والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ بصیرت کو کا بھی اہتمام نہ کرے وہ حکمت کے ساتھ دعوت دے گا وہی سنت کے مطابق دعوت دینے والا بنے گا ورنہ دعوت دے اور لوگوں کے جذبات اور لوگوں کی سوچ کا مقام ان کے لیول کو دیکھتے ہوئے ان کو دعوت دیں نمبر دو لوگوں کو ایسے انداز میں تنقید اور اصلاح کی کوشش کریں جس سے ان کے جذبات نہ حق بات کو اچھے انداز میں پیش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تلقین اور نے دعوت دینے کے لیے تلقین کی, کی تمبی کی اور کہا ادعو الناس تم دونوں لوگوں کو دعوت دو وہ بشرا ولا تو لوگوں کو ترغیب دلا لوگوں کو خوشخبری سنا ترغیب دو ولا لوگوں کو متنفر مت کرو لوگوں کو نفرت مت دلاؤ ایسے طریقے سے دعوت مت دو کہ وہ دین کے قریب آنے کی بجائے دین سے متنفر ہو کر نفرت کی وجہ سے دور چلے جائے وہ بش شیرا ولا تو نہ فرا وہ اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو ان کے لیے دین کو مشکل نہ بناؤ ایسے انداز میں دین کو پیش کیا جائے ایسے انداز میں حق کو پیش کیا جائے کہ عقلی اعتبار سے وہ چیز قابل فہم ہو اور جذبات کے اعتبار سے وہ قابل قبول ہو وقل کی سطح پر بھی انسان کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہو اور جذبات کے اعتبار سے بھی دل میں اس کے لیے رغبت پیدا ہو انکار پیدا نہ ہو یہ بھی دائیں کے لیے ضروری ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے. کے انداز میں نرمی اختیار کرے ایک بات اگر نرمی سے کہی جا سکتی ہے تو اس کو زبردستی خامخا غصے اور سختی کے ساتھ کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا مِّن اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم کر دیے گئے ہو نرم بنا دیے گیا آپ کا مزاج بالکل نرم ہے قبیم رقم اللہ یہ آپ کیرب کی رحمت ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے اگر ایسا ہوتا کہ آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور آپ پر اپنے احسان کو جتاتے ہوئے کہا کہ آپ کے رب کا احسان ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو معلوم ہوا کہ نرم ہونا دائیں کے لیے ضروری ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ کہیں سختی بھی ضروری ہوتی ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے لیکن سختی سختی وہاں ضروری ہے جہاں پر سختی ہی ضروری ہوتی ہے ورنہ عام مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم تھا ہاں جہاں سختی ضروری ہے وہاں سختی بھی ہونا چاہیے جیسے ایسا بنایا تھا جس پر تصویریں تھیں آپ غصہ ہو گئے کیونکہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا آپ غصہ ہو گئے آپ ناراض ہو گئے کہ میرے گھر میں تصویریں اسی طرح سے معاذ نے جبل نے رضی اللہ تعالیٰ جب گئے اور لوگوں کو لمبی نماز پڑھانے लगे اشلا की نماز में سورج بطر पढ़ने लगे تو آپ نے ان کو ڈانٹ دیا کیوں اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ اتنے پکے ہیں کہ ان کو ڈانٹنے کے بعد بھی یہ دور نہیں ہو تو جہاں انسان کو یقین اور اطمینان ہو کہ یہاں پر ڈانٹنے سے بھی آدمی دور نہیں ہو سکتا ہے فساد اور بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا ہے اور ڈانٹنا ضروری ہے جاننے کے باوجود غلطی ہو رہی ہے وہاں اگر ایک مبلک اور ایک مربی ڈانٹنے کا ارادہ کرے نفع اس کو دکھائی دیتا ہو تو وہاں ڈانٹ لیکن عام طور سے نرمی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے خصوصا جب مخالفین سے گفتگو ہو رہی ہو اسی طرح سے دعوت کے اسلوب میں سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ احسان کا سلوک کریں اپنی حفاظت اپنی جگہ ہے لیکن ہم کوشش کریں کہ ہمارے اپنے معاشرے میں جو لوگ ہمارے ساتھ میں ناراض ہیں غلط فہمی کی بنیاد پر ہمارے بھائی ہیں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو اہل حدیث کی دعوت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے اس کو اسلام دشمن دعوت سمجھتے ہیں کسی کے ذہن میں کہ یہودیوں کی سازش ہے کسی کے ذہن میں کہ انگریزوں کی ایجاد ہے کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ لوگ دین کے دشمن ہیں کسی کے ذہن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے کوئی سمجھتا ہے اولیاء کو نہیں مانتے کوئی سمجھتا ہے اماموں کو نہیں مانتے کوئی سمجھتا ہے صحابہ کے دشمن ہیں ہر ایک کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے اکثر غلط فہمیات تحقیق کے مزاج کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اکثر اوقات ایک انسان غلط فہمی کو علم بنائے ہوئے ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک آدمی کسی کے بارے میں اگر فیصلہ کرے تو وہ علم اور دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے صرف گمان اور اپنے دل کے وجدان کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے ایک آدمی کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو تحقیق کرے لیکن بہت سارے ہمارے بھائی ہیں وہ نہیں جانتے ہیں اور بعض اوقات کوئی دوسرا آ کر ان کو غلط بات بتا دیتا ہے پہلے ابھی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ ناراضگی بعض اوقات دشمنی تک پہنچ جاتی ہے اہل حدیث اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اولیاء کو مانتے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں اماموں کو مانتے ہیں اہل حدیث کی رضی کسی کی بھی تنخیص کرنا ایمان کے ایمان کے لیے خطرہ پیدا کر دیتی ہے آدمی کی دینداری میں خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے لیکن واقعی اہل حدیث کی تعلیمات کیا ہیں اہل حدیث حضرات کے خطابات سے علماء کے خطابات سے اور ان کی کتابوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے آپ اپنے دل میں کوئی بدگمانی پیدا کرنے کی بجائے اس بات کی کوشش کریں کہ اہل حدیث کے بارے میں اہل حدیث کی بات اور کتاب سے فیصلہ کریں نہ کہ کسی تیسرے آدمی کی بات کی بنیاد پر اہل حدیث حضرات کے لیے ہمارے لیے ایک اصول یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی جو کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اگر بدگمانے کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے تو ہم اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں ہم اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں ہم اس کے ساتھ میں خیر قائع کے جذبے کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں اس کی برائی کے بدلے میں ہم بھلائی کریں اس کی برائی کے بدلے میں ہم بھلائی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے توحید کی طرف عبادت کی طرف اللہ کی بلائے اور خود بھی نیک عمل کرتا رہے وقالا من اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے فرما برداروں میں سے ہوں میں بھی فرما بردار ہوں جس, جس جو دعوت میں تم کو دے رہا ہوں اس دعوت کا میں بھی مکلف ہوں میں بھی فرما بردار ہوں میرے لیے بھی یہ کرنا ضروری ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ط طویل خاصا تو والا صحیح رہا بھلائی بَلَ <السَّيِّئَةُ> اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں اچھا اخلاق برا اخلاق بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں تم برائی کو اس چیز سے دفاع کرو جو اس کے مقابلے میں بھلائی والی ہو برائی کو اس چیز سے دفاع کرو جو اس کے مقابلے میں اچھی ہو بھلائی والی ہو نتیجے میں کیا ہوگا فَإِذَا اللَّبِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ كَأَنَّهُ وَلِي <وحَمِيدٌ> تو, تو دیکھے گا کہ تیرے اور جس کی بیچ میں دشمنی بنی ہوئی تھی وہ تیرا بہت ہی قریبی دوست بن چکا ہے اگر برائی کے بدلے میں دائی بھلائی کرے گا تو جو دشمن بنا ہوا ہے وہ اس کا قریبی دوست بن جائے گا لیکن اللہ تعالی نے آگے فرمایا وَمَا يُلقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ <الصَّبَرٌ> یہ چیز انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صبر کرنے والے ہیں وَمَا إِلَّا اور یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بہت قسمت والے ہیں تو اس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دائیوں کے لیے خاص طور سے اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ عوام سے ان لوگوں سے جو نہیں جانتے ہیں اور خواہ مخواہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں اہل حق کے دشمن بنے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے جذبات سے کام لینے کی بجائے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی معلومات کے اوپر اپنا فیصلہ کریں وہ اخلاق کو اپنے لیے اسوا اور نمونہ بنائے وہ اخلاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا تو یہ کچھ باتیں تھیں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا رمائیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا ادا کرنا آج ضروری ہے اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پورا معاشرہ بگڑ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا اور لوگوں کی اصلاح کرنا آسان ادیل كَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سبری اگوں الام آ